لڑو ان سے جو آمان ناؤ لاتے اللہ پر اور قامت پر اور حرام ناؤ مانتی اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسولنی اور سچے دیں کہ تابے ناؤ ہوتے ان وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنی ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہے کر